پیچھے رہ جانے والے اس پر خوش ہوئے کہ وہ رسول کے پیچھے بیٹھ رہے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اپنی مال اور جان سے اللہ کی میں لڑیں اور بولے اس گرمی میں نہ نکلو تم فرماؤ جہن کی آگ سب سے سخت گرم ہے کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی